نہار منہ حجامہ زیادہ مفید حضرت نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ارشاد فرمایا اے نافع میرے خون میں جوش آ گیا ہے اس لیے کوئی حجامہ لگانے والا تلاش کرو اگر ہو سکے تو نرم خو آدمی کو لانا عمر رسیدہ بوڑھا یا کم سن بچہ نہ لانا اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا نہار منہ ہجامہ لگوانا بہتر ہے اور اس میں شفا ہے اور برکت ہے یہ عقل بڑھاتا ہے حافظہ تیز کرتا ہے اللہ تعالی برکت دے جمعرات کو حجامہ لگوایا کرو اور بدھ جمعہ ہفتہ اور اتوار کے روز قصداً حجامہ مت لگوایا کرو اتفاقاً ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اور پیر اور منگل کو ہجامہ لگوایا کرو اس لیے کہ اسی دن اللہ تعالی نے حضرت ایوب کو بیماری سے شفا عطا فرمائی اور بدھ کے روز وہ بیمار ہوئے تھے اور جزام اور برس ظاہر ہو تو بدھ کے دن یا بدھ کی رات کو ظاہر ہوتا ہے